بس اللہ و صلی اللہ علیہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بات سب کو دعوت شریف میں سے درخت نمبر سات سو بارہ ابلیغ تین سو چو ہے تین سو چوار فتح اتنے سے اور فتح میں ہم لوگ جو ہے الخاف یہ دوسو مقدس میں یہ دو مقدس جو ہے قرآن پاک میں اس سنون ون سے ہمارے گفتگو درس ہو چکا بھی یہ تیسری درس ہے اس میں جو تین آیتوں کی ہم نے توجہ دے دیا کہ یہ سن دونوں مقدس آسما جو ہے الخافت اور الرافی قرآن میں کی صورت میں ہے اور ہم گیا ہے دونوں جو اسی شکل میں اس وفعال کی صورت میں الخاف الرافی کی صورت میں نہیں ہے بلکہ ان کی مختلف افعال کی صورت میں مزدروں کی سرد میں حسن اور رفع زیادہ کافی جگہوں پر ہیں لیکن فیل کی سرد میں زیادہ تر ہے اور مصدر کی سرد میں بھی ہے تو ان میں سے تین آیتیں آپ لوگوں کو توزا بھی چوتھی آیتیں ہیں و رفا نا ہو تو اس آدمی بھی اللہ نے جو ہے رفع کو اپنے طرف نسبت دیا و رفا ہم نے بلند بلن کیا اونچا کیا انہیں اسے مکان عالیہ ایک بلند مقام پر اعلی مقام پر اٹھائے یعنی اور ہم نے انہیں یعنی حضرت ادریس تفاصر کے روشن عمت ادریس کے بارے میں ہے حد ادریس علیہ السلام کو عالم مقام پر اٹھایا یہ سورہ مریم کے آیت نمبر ستاون ففٹی سیون تو اساط کرمِ حضرت, حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھانے کی نسبت یا بلند مقام و مرتبہ پر پہنچانے کی نسبت بھی خود خدا تعالیٰ کی طرف جو ہے اس یاد میں خود تعالی تعالیٰ کی طرف ہے یقیناً خواہ آسمانوں کی بلند و مقام پر آپ کو اٹھائے یا معنوی طور پر عظیم و بلند مرتبہ عناصرمائے کیونکہ دو تفصرے و برانہ لیا <خف> <خف> اللہ نے آسمانوں میں بلند مقام پہ اٹھایا یہ معنی بھی کیا مبصرین <تص..."> نے تعداد <تص> کے روشنی میں یہ بھی کہنے آسمانوں میں مراد مرادنی ہے دنیا میں ہی جو ہے ہم نے جو ایک طور پر انہیں عظیم اور بلند مرتبہ عنایت فرمائے یہ تفصیل بھی کیا جسمبیا علیہ السلام کے مقام و مرتبہ نہاتے بلند اعلیٰ مقام رکھتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام تو یہاں پر مجھے یقیناً خواص مانوں کہ بلند و مقام پر آپ کو اٹھائیے یا مانوی طور پر عظیم و بلند مرتبہ عنایت فرمائے جو ہے سبھی اللہ تعالیٰ ہی کے دس سے قدرت میں ہیں ہاں وہ ذات اللہ جو ہے پس اس لحاظ سے اللہ جو ہے اللہ الرافی ہے کیونکہ اس نے اپنے طور نسبت دیا ہم نے بلند کیا فرمایا ہم نے ارفہ کیا فرمایا ناظر رفع کے فائدے جو اللہ خود کی طرف اللہ لہذا ہے اس زائد سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس مقدس یا رافیو اور ارافے اس سے بات کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الراف ہے کیونکہ جو میں ہم نے بلند کیا تو اللہ رف بلند کرنے والا ہو گیا لہٰذا الرافِ اس حادثے استعمال ہوتی ہے آج نمبر پانچ جو ہے مزید یہ ہے نرف و درجات من نشاء وفوق حوق کلز علم علیمن ہاں یہ آیت بھی ہے جو ہے یہ آج میرے عالمِ تعریف سورہ یوسف میں ہے یہ سورہ یوسف میں ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں اور ہر سارے علم سے بالا تر ایک بہت بڑی دانہ ذات ہے نرفہ او ہم بلند کرتے ہیں جب یہ رفع کی نسبت اللہ ہی کی طرف دیا ہے مجھے ہم بلند کرتے ہیں درجات منشہ جس کے چاہیں درجہ ہم بلند کرتے ہیں اور وہ فوک کلزی کل علم علیم اور ہر سارے علم اوپر ایک اور جانے والا ہے اس سے زیادہ اور بہتر جانے والا ہے تو اس آیت شریفہ میں بھی اللہ تعالی نے جو ہے فرمایا جس کے ہم چیزیں جس کے ہم چاہیں درجات بلند کرتے ہیں ہم چاہیں نرف ہو ہم بلند کرتے ہیں من نشو جس کے ہم چاہیں تو جس میں فرمایا جو جس کے ہم چاہیں درجات بلند کرتے ہیں اور درجات کا بلند پاس کرنا اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہے اور یہاں بھی درجات ملق ہے ہاں جی ہم ہاں بھی درجات دار درجۂ نرف و درجات من شمیہ درجہ ملق ہے دنیاوی وا اخروی دونوں درجات مرادیں یہاں پر اور دونوں کی نسبت اللہ تعالی خود کی طرف دیا ہوا ہے ہاں جی اور اسی طرح جو ہے آج نمبر چھ رفیع درجات یہ رعظ زمر کی جو ہے سر غافر سوری سرع مومن بھی بولتے ہیں سر غافر بولتے ہیں سرک دو نام ہیں عید نمبر پندرہ ہیں رفیع الرجات ذو یعنی وہ بلند درجات کا مالک اور صاحب عرشے اللہ تعالیٰ خود کے بعد فرماتے ہیں رفیع الدرجات ذیل وہ بلند درجات کا مالک اور صاحب عرشے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ خود کی طرف بلند درجات کے مالک رفیع کے نسبت اللہ تعالی کی طرف ہے الحرمات وہ خود رفیع الدرجات ہے نہایت بلند درجات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ ہیں نہ اللہ رافع بلکہ بلند درجات کا مالک بھی ہے دوسرے سب موجودات عالم کو فرشتوں انسان جن سے جو محفوقات ہیں سب کو بلند اور برتر مقام اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے تو وہ بلند درجات کا مالک اور صاحب عرش ہے تو اس حد سے خوب واضح ہوا کہ جب ذات پاک الہی تمام بلند درجات کا مالک ہے درجات دینا اور نہ دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جب وہ درجات کا مالک ہے تمام درجات کا تو اس کا دینا اور نہ دینا بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ الرافِ جل جلال کے اختیار میں ہیں اللہ جو الرافے بلند کرنے والا اس کے اختیار میں ہے کہ جس کا درجہ بلند کریں یا جس کا پس کیونکہ اس آیت مجیدہ میں درجات ہیں عربی قواعد کے مطابق جمیع جم محلہ بل درجات خود جمع پر جب ال آتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جم محلہ بل عموماً دیتا ہے اموم کا افادہ عموماً دیتا ہے اس سے ملات ملاقات مثلاً یعنی تمام درجات ہر جتنے بھی درجات دنیا میں متصویر ہو سکتے ہیں دنیا میں خروبی جس دعویے سے بھی جس ترقی میں وہ تمام درجات جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ان درجات کو بلند کرنے والا ان درجات کا مالک ہے ہاں جی, کوئی بھی ایسا درجہ نہیں ہے جو اس کا الگ مالک نہ ہو سب کا اختیار چھوٹے سے چھوٹے ڈراؤ بڑے سے بڑا جا بلند سے بلندہ درج دنیاوی ہو خوبی ہو, ہو وہ سب درجات اس ذات اقدس کے دست قدرت میں وہ اس کا مالک ہے تو کئی سارے مجدہ میں درجات ہیں عربی قواعد کے مطابق جم محلہ بل یعنی ادرجات اد درجات خود جم اس پر جمع ال داخل کرتے ہیں تو یہ فائدے عموم دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے خد مراد کیا آواز تمام درجات مراد ہیں خواہ دنیاوی ہو خواہ دینی سب کا مالک اور خواہ جو کم کم درجہ خواہ درمیان درجہ خواہ بڑے سے بڑا درجہ جتنے بھی درجات انسان جتنے بھی زاویوں سے تصور کر سکتے ہیں ان سب کا مالک اللہ ہی ہے ان یہ کہ درجات کا بلند کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے متعدد آیات سے یہ حقیقت ثابت ہے اور کم از کم جو ہے قرآن پاغ میں چھبیس آیات ہیں جن ربح کے نزوات جو ہے کم از چھبیس آیات ہیں جن رفح بلند کرنے کے نزوات جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے اور بند مومن کو کسی مطلب کے ثبوت کے لیے تو ایک ہی آیت کا بھی ہے لہٰذا انہیں چند آیات پر اتفاق کر رہا ہوں لیکن ایک حقیقت جو ہے و رفع کے لحاظ سے پس کرنے و بلند کرنے کے لحاظ سے قرآن پاک اور تاریخ انسانی اور قوموں کے عروج و زوال پر مطالعہ کرنے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قوموں اور ملتوں اور مذاہب کے عروج و زوال میں کچھ اخلاقی اقدار اور وحدت و اتحاد کا بڑا دخل ہے ایک ہی جو ہے قوی اور متفکر و حکیم لیڈر کی سرپرستی میں دینتاری کے ساتھ نظام مملکت چلانے والے قومیں ہمیشہ جو ہے ہاں جی عروج کی طرف سفر کرتی ہیں اور چلنے والے قوموں کے لیے ہاں جی یعنی یہ ہے لیکن دوسری طرف سے لیکن متفارق و جاہل ہاں جی اور لیڈروں سے متفارق و جاہل لیڈروں ہاں جی کی سرپرستی میں چلنے والے قوموں کے لیے پشتی اور زوال کے سوا کچھ نہیں یہ اللہ کی سنت ہے ہاں جی جو لوگ جو ہے و جاہل اور لیڈروں کے ساتھ پرستی میں چلنے والے قوموں کے لیے پشتی اور زوال کے سوا کچھ نہیں اس طرح کے ترکیب و زوال میں مسلمان و غیر مسلمانوں میں مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ کچھ اخلاقی و ایمانی اقدار کا اثر طبعی و وضعی ہوتی ہے اس لیے کسی مذہب و ملت کی قید نہیں ہے ہاں یہ تو جہات بندہ کی نہیں جاتا چنانچہ میرے اس گفتار کے طائف جو ہے مولف کتاب خصوصیات از میں اور حسنیہ ہے اپنے کتاب کی صفح نمبر دو پر یوں فرمایا ہے ان کی توجی اس کو ہم دوسرے درس میں آپ لوگوں کو پہنچاتے ہیں چونکہ نسبتاً توضیح طلب ہے